بسم اللہ الرحمن الرحیم چورانوے میں مکتوب مخلوق سے کنارہ کشی اور گوشہ نشینی کے بیان میں عزیز بھائی شمس الدین اللہ تعالی تمہیں فرما برداروں کی بزرگی عطا فرمائے جانوں کے گوشہ نشینی اختیار کرنا اور مخلوق سے علیحدہ رہنا ایک مہم ہے تاکہ اطمینان کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع ملے جیسا کہ یہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ مشائق میں سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں ایک جماعت کے پاس پہنچا جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے لیکن ایک شخص ان سے دور تنہا بیٹھا ہوا تھا میں چاہا کہ اس سے باتیں کروں اس نے کہا میرے نزدیک باتیں کرنے کے بجائے خدا کا ذکر اچھا ہے میں نے کہا تم تنہا کیوں بیٹھے ہو اس نے کہا میرے ساتھ میرا پروردگار ہے اور دو فرشتے اور اٹھ کر چلا گیا اس طرح لوگوں سے میل ملاب آدمی کو عبادت سے روک دیتا ہے اور یہی نہیں بلکہ آدمی کو ہلاکت و مصیبت میں ڈال دیتا ہے حاتم اسم رحمتہ اللہ علیہ سے حکایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے مخلوق سے پانچ چیزیں طلب کیں لیکن نہ پائیں پہلا میں نے لوگوں سے طاعت و زہد طلب کیا لیکن وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے دوسرا میں نے لوگوں سے کہا کہ آؤ میری نیک کاموں میں مدد کرو کسی نے نہ کی تیسرا میں نے لوگوں سے کہا کہ جب میں نیک کام کروں تو تم مجھ سے راضی رہو نہ رہے چوتھا میں نے کہا مجھے میرے کاموں سے منع نہ کرو نہ مانے پانچواں میں نے کہا مجھے ان کاموں کی طرف نہ بلاؤ جس میں خدا کی رضا نہیں ہے اور اگر میں وہ کام نہ کروں تو مجھ سے دشمنی نہ کرو مگر وہ کرتے رہے بس میں نے ان کو ترک کر دیا اور اپنے آپ میں مشغول ہو گیا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی کی تعریف فرمائی ہے اور عزلت پسندوں کو سراہا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لوگ خدا کے ساتھ رہتے ہیں اور اس میں شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور تمہاری مصلحتوں کے زیادہ جاننے والے اور ہم سے زیادہ ہماری بہتری چاہنے والے تھے تو جب ایسا زمانہ آ جائے جیسا حضور نے فرمایا ہے اور اس کی نشانیاں بتائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بجا لاؤ اور آپ کی نصیحتوں پر عمل کرو اگر ایسا نہ کرو تو اپنی ہلاکت و بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر آس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا تذکرہ فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنے قول و قرار اور وعدوں سے پھر جائیں اور امانتوں میں خیانت کرنے لگیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں وقت کیا کروں فرمایا اپنے گھر میں رہو اپنی زبان کو قابو میں رکھو جو کچھ جانتے ہو اس پر عمل کرو جو نہیں جانتے اسے چھوڑ دو تمہیں اپنے کام سے کام ہونا چاہیے دوسرے کے کام سے واسطہ نہ رکھو حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ زمانہ حرج ہوگا اصحاب ردوان اللہ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا ہے وہ زمانہ جس میں انسان اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے بھی بے خوف اور مطمئن نہ رہ سکے اے اور ایک دوسری حدیث میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارت بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اگر تمہاری عمر طویل ہو تو تمہارے سامنے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ خطیب اور واعض زیادہ ہوں گے عمل کرنے والے کم سائل زیادہ ہوں گے اور دینے والے کم وہ زمانہ علم کی ڈینگ مارنے والا ہوگا میں نے کہا کب آئے گا وہ زمانہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اس وقت جب لوگ نماز قضا کریں گے رشوتیں قبول کریں گے اور دین کو دنیا کے تھوڑے داموں پر بیچ دیں گے اے نیک بخت اس زمانے سے دور رہنا تو اے بھائی جو کچھ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اسے اپنے اس زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اب غور کرو کہ تم کو کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ اسلاف صالحین ردوان اللہ علیہم اجمعین کا اپنے زمانے اور اہل زمانہ سے دور رہنے پر اجماع ہے انہوں نے خود گوشہ نشینی اختیار کی ہے اور اپنے مریدوں کو اس کا حکم دیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ نہایت ہی دانا و بینا ہوئے ہیں اور ان کے بعد کا زمانہ بہتر نہیں رہا ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ خراب و تباہ ہو گیا ہے اور بدتر ہوتا جا رہا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے اے اس خداوند رب العزت کی قسم کہ سوائے اس کے اور کوئی دوسرا خدا نہیں ہے ہمارے زمانے میں گوشہ نشینی حلال ہو گئی ہے تو اگر سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں گوشہ نشینی حلال تھی تو ہمارے زمانے میں چاہیے کہ واجب اور فرض ہو نیز حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور روایت کی گئی ہے کہ آپ نے عباد خواص رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر فرمایا تھا کہ تم ایسے زمانے میں آ پڑے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ردوان اللہ علیہم اجمعین اس سے پناہ مانگتے تھے کہ وہ یہ زمانہ نہ دیکھیں حالانکہ ان کو وہ علم تھا جو ہم کو نہیں ہے ان کو مدد دینے والے, والے تھے ہمارا کوئی ایسا مددگار نہیں ہے اور ان انہیں وہ قوتیں حاصل تھیں جو ہم کو نہیں ہیں تو زمانے میں ہمارا کیا حال ہوگا کہ ہم تھوڑا علم تھوڑا صبر اور تھوڑی طاقت والے ہیں اور ہمارے مددگار بھی کم ہیں اور خواجہ فضیل ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں زبان کو روکنا اور کسی جگہ چھپ کر بیٹھ جانا چاہیے اور اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے جو نہیں جانتے وہ نہ کہیں اور جو جانتے ہیں اسے بھول جائیں اور حضرت داؤود طائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں روزہ رکھو اور آخرت میں افطار کرو لوگوں سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں اور عبید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے کسی دانش مند کو نہیں دیکھا جس نے مجھے یہ وصیت نہ کی ہو کہ اگر تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں کوئی نہ پہچانے تو سمجھو کہ تمہارا خاص کام خدائے تعالی کے نزدیک ہے دوسرے یہ کہ عبادات سے تمہیں جو برکات حاصل ہوتی ہیں لوگ تم سے مل کر اسے باطل کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے تم کو ریا تسنو اور نام و نموت کا سامنا ہوتا ہے اور حضرت خواجہ یاہیہ معاد راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے بہت ملنا جلنا ریا و نموت کی بسات ہے اور تمام زاہدان گزشتہ اس سے ڈرتے رہے ہیں اور لوگوں سے ملنا جلنا ترک کیا ہے اور روایت کرتے ہیں کہ حرم ابن حبان نے حضرت خواجہ اویس قرنی رحمتہ اللہ علیہ سے کہا اے اویس آؤ ہم دونوں ایک ہی جگہ رہا کریں تاکہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچے حضرت خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ملاقات کرنے سے بہتر ہے اس لیے کہ زیارت و ملاقات رسم و ریا سے خارج نہیں ہوتی۔ بس اہل ظہد و ریاضت کا ایک دوسرے کی ملاقات کے متعلق یہ خیال و احتیاط ہے تو خود غرض اہل رغبت و بطالت بلکہ اہل شر و جہالت کی ملاقات کا کیا ذکر وہ تو زمانے میں قطن باطل ہو گئی ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ آج کل کے عوام تباہ و برباد ہو چکے ہیں وہ تم کو عبادات سے روک دیں گے اول تم کو عبادت کر ہی نہ سکو گے اور اگر کچھ کرو گے تو وہ اسے باطل کر دیں گے کے yeah. اس لیے زمانے میں گوشہ نشینی واجب ہے اور بزرگوں سے بھاگنا اور زمانے کی تباہی سے خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگنا ضروری اے بھائی ہمیشہ اپنی شکستگی میں مگن رہو اور رنج و غم کے ساغر اور حسرت و اندوہ کے جام چڑھاتے رہو اور ایک لہجہ اپنی مصیبت سے فارغ نہ بیٹھو بھلا کسی کا کیا منہ ہے کہ یہاں شاد و خرم رہ سکے جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کونین کے مقصود تھے. اپنے وجود کی دردناکی سے یہ فریاد کیا کرتے تھے یا لئیتا ربو محمد لم یخلوق محمد اکاش محمد کا پروردگار محمد کو پیدا نہ کرتا ایک شخص حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا یا من اصحاب الیمین اے کاش کے میں اصحاب میں ہوتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا لئی تنی کنت عزم مت اللہ اے کاش میں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہ کیا جاتا اور صفائے ہستی سے میرا نام و نشان مٹ جاتا اور کبھی خاک سے سر نہ اٹھاتا ایک شخص وہ ہے جو عبادت کرتا ہے اور ثواب کی لالچ رکھتا ہے ایک وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور بخشش کی امید رکھتا ہے اور ایک وہ ہے جو اپنے وجود سے شرماتا ہے اور دونوں جہان میں منہ دکھانے کی ہمت نہیں کرتا تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنی تعریف اور تتہر سے دور رہو اور اپنے کو مردودوں اور بدبختوں میں شمار کرو وحب بن من منب رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ ان عالمت منافقی و كم منافق کی پہچان یہ ہے کہ اپنی جھوٹی تعریف سے خوش ہو اور سچی مذمت سے ناراض ہو جائے وسلام